أما بعد فإن خير حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله فأعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت إنما توفون وجوركم يوم القيامة فمن ذهزه عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال في مؤذٍ آخر قل إن الموت الذي تفضون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هادم اللذات أو كما قال صلى الله عليه وسلم هرق اسمك حمد وسناء بڑائی اور بزرگی اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے موت و زندگی پیدا فرمائی اور ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا معزز بھائیوں بزرگوں اور, بزرگ اور دوستوں موت ایک ناصح کے لحاظ سے نصیحت کے لحاظ سے کافی ہے موت ایک ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ یقین کی جانے والی چیزوں میں سے ایک ہے ہم دن اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں سنتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں اب ہمارے اقربا ہمارے رشتہ دار خاص طور سے کرونا کی اس مہماری میں اس وبائی مرض میں ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں بلکہ کوئی ایسا خاندان بچا نہیں ہوگا جس نے اپنے میں سے کسی کو نہ کھویا ہو کسی کی وفات اور موت نہ ہوئی ہو یہ موت بہت بڑی نصیحت ہے موت کو ہمیں کثرت سے یاد کرنا چاہیے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اکثر من ذکر ہادم لذات لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو موت یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان موت کے بعد آنے والے مراحل کے لیے تیاری کرے آخرت کے لیے تیاری کرے اپنی آخرت کو سنوارے ورنہ موت ہمیں یاد ہو نہ یاد ہو موت انسان کو لاحق ہوگی کسی کے لیے ہمیشگی نہیں ہے موت سے کسی کے لیے فرار نہیں ہے دنیا اللہ نے کب سے قائم کی ہے ہر زیرو کے لیے موت ہے کل من علیہ فان ویب کاوجھ ہو ربی کاز الجلال کرم سب فنا ہو جائیں گے اللہ کی ذات باقی رہے گی کلو نفسائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے دنیا میں انبیاء کرام آئے چلے گئے دنیا سے انہیں بھی وفات لاحق ہوئی انہیں بھی موت کا جام پینا پڑا وہ بھی دنیا سے چلے گئے ان کمیتون و اللہ نب نبی کے بارے فرمائے کہ آپ کو بھی موت ہوگی اور بھی لوگ مریں گے اما جا اللہ قبل <الخالدون> آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی ہے کیا آپ کی وفات ہو جائے گی تو لوگ ہمیشہ ہمیش رہیں گے کسی کے لیے ہمیشگی نہیں ہے اللہ ہی کے لیے ہمیشگی ہم موت یاد کریں نہ یاد کریں موت سے کسی کو مفر نہیں ہے موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے آج ان کی تو کل ہماری باری ہے موت یاد کریں گے ہماری آخرت سمرے گی ہمارے اندر استقامت پیدا ہوگی ہمارے اندر قناعت پیدا ہوگی اللہ ہر برامن کی قربت ہمیں حاصل ہوگی ہم جو آخری زندگی ہے ہمیشہ والی جو زندگی ہے اس زندگی کو ہم سنواریں گے اور دنیا کی جو مصیبتیں پریشانیاں ہیں ہمارے سامنے ہیج اور کمزور ہو جائیں گی کہ ہم موت کو کثرت یاد کریں گے تو موت کثرت یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کے لئے تیاری کرنا نیک اعمال کرنا دین کے مطابق زندگی گزارنا استقامت اختیار کرنا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا یہ مطلب ہے ورنہ موت یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف انسان موت یاد کرے اور اس کی زندگی دین سے دوری پر گزر رہی ہو یہ موت یاد کرنے کا مطلب نہیں ہے اور جو موت یاد کرتا آئی ہے وہی عقلم لوگ ہوتے ہیں وہی عقلمند ہے اصل میں کیونکہ انہوں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دیا اور آخرت کو سوارنے میں لگے رہے یہ دنیا آج یہ ہمارے لیے عمل کا گھر ہے آج ہمارے پاس عمل ہے حساب نہیں لیا جائے گا ہمارا کل جو آنے والا ہے وہاں آپ کو عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا وہاں آپ کو حساب دینا پڑے گا حضی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک انصاری صحابی آئے اور پوچھا کہ مسلمانوں میں سے ای المومین افضل مومنوں میں سب سے افضل کون ہیں تو میں نے فرمایا احسن عملقہ جو اچھے اخلاق والے اچھے اخلاق والے ہیں وہ اچھے مومن افضل مومن ہیں سب کے ساتھ اچھا اخلاق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا اخلاق نبی کے ساتھ اچھا اخلاق انسانوں کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ بال بچوں کے ساتھ بیوی بی کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے والا وہی اچھا مومن ہے وہی افضل مومن ہے پھر ماں نبی سے پوچھا گیا ایو اکیس. مومنوں میں سب سے زیادہ مند کون ہیں تو ماں نبی نے فرمایا اکفر و حمل موت ذکرہ جو ان میں سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والے سب سے زیادہ موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے والے ہیں وہ آسن ماں با ادھوست اور سب سے زیادہ موت کے بعد آنے والے مراحل کی تیاری کرنے والے یہ اصل چیز ہے کہ انسان موت کے بعد آنے والے مراحل کی تیاری کرے یہ اصل چیز ہے ورنہ موت آپ بھاگیں گے بھی تو موت آپ کو لاما آ کر کے پکڑ کر کے رہے گی کل ان موت الزی تفیر آپ کہہ دیجیے جس موت سے تم بھاگتے ہو بھاگ نہیں سکتے وہ موت تمہیں آ کر کے پکڑ کر کے رہے گی سمت الدون عرا عالم الغ بہ پھر جو عالم الغیب اور شہادہ ہے غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے اس کے پاس تم سب لوگوں کو پیش کیا جائے گا فیون کن تم تملوم تو پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کرتے تھے اللہ تمہیں ایک چیز کا حساب لے گا بتائے گا اللہ حرب العامن کہ تم نے دنیا کے اندر کیا کیا جو ہم نے تم کو زندگی دی نعمتیں دی اور مال و منصب دیا اور اس طریقے سے اور دیگر نعمتوں سے تم کو ہم نے نمازا. تم نے کیا کیا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کیا حساب دینا پڑے گا تو اصل یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم موت کے بعد کی مراحل کی تیاری کریں کیونکہ موت کے بعد جو مرحلہ آنے والا ہے اس کے لیے آپ کو کام کرنے کا عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا یہ داول عمل ہے چاہے اچھا عمل کریں چاہے برا عمل کریں برا عمل کریں گے جہنم ٹھکانا ہوگا نیک عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلا اعا کرے گا اور اس طریقے جنت آپ کا ٹھکانا ہوگا آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ کس کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو دنیا کو اللہ رب العامن دارالعمل بنایا تو موت یاد کرنے کا مطلب یہ کہ موت کے بعد کے مراحل کی تیاری کرنا اپنے آخرت کو سوارنا اور جس کے اندر کثرت سے ہوتا ہے اس کی آخرت سنور جاتی ہے اور اس طریقے سے اس کے پاس اگر دنیا کی چیزیں کم بھی ہیں تو بھی اللہ رب العامن کے فیصلے پر راضی رہتا ہے کنات اختیار کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ دنیا سب کچھ نہیں ہے یہ دنیا ختم ہونے والی ہے ہم سب یہاں مسافر کے طریقے سے ہیں اجنبی کے طریقے سے ہیں جیسے کوئی مسافر کسی جگہ پڑاؤ ڈالتا ہے تو ہمیشہ کے لیے پڑاؤ نہیں ڈالتا کسی درخت کے نیچے آرام کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے پھر اس کے بعد اپنی منزل کی طرف رواں دما ہو جاتا ہے کوئی اسٹیشن پر یا کسی درخت کے نیچے یا اس طریقے سرائے خانے میں ہمیشہ کے لیے وہاں نہیں رہتا ہے وہاں تھوڑی دیر کے لیے اترتا ہے اس کے بعد پھر اگلے منزل کی طرف رواں دما ہو جاتا ہے یہی ہماری مثال ہے یہ دنیا آخری منزل نہیں ہے یہ آخری منزل کا ایک اسٹیشن ہے یہ جہاں ہم لوگ آئے ہوئے ہیں کس لیے اللہ نے بھیجا ہے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے دنیا کو نہیں سنوارنے کے لیے نہیں آخرت کو سنوارنے کے لیے بھیجا یہ دنیا اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اسے بھی دیتا جس کو نہیں چاہتا اسے بھی دیتا ہے لیکن دین اور آخرت اسے ملتی ہے جس کو اللہ اربامن چاہتا ہے جسے اللہ اربام پسند کرتا ہے تو دنیا یہ دامل ہے. ہے یہ ایک اسٹیشن ہے یہ ایک سرائے خانہ ہے یہ جہاں پر لوگ آتے ہیں تھوڑی دیر آرام کر کے پھر چلے جاتے ہیں ہمارے بھی اس کی مثال مسافر کی دی ہے جیسے مسافر کی درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر کوئی حقیقت ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہیں ملتا لیکن اللہ ابراہین کی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کے اللہ ابراہین کے اللہ کے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہے تو دنیا داؤ العمل ہے ایک اسٹیشن ہے اس سے سب کو گزرنا ہے کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے یہاں پر نہیں آیا تو موت یاد کرنے کا مطلب یہ ایک انسان موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرے نیک اعمال کرے اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھے موت سے پہلے یہ اللہ نے زندگی دی ہے غنیمت انسان اس کو سمجھے تندرستی کو انسان بیماری سے پہلے غنیمت جانے اللہ نے مال دیا ہے مال کو غنیمت جانے فقر و فاقہ سے پہلے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اپنی انسان غنیمت جانے اور اللہ رب العام کے ان تمام نعمتوں کو استعمال کرے تو یہ اصل چیز ہے کہ دنیا کی یہ موت کو یاد کرنے کا موت کیسے انسان کو یاد ہوگی اس کے بہت سارے اسباب ہیں ایک سبب تو یہ ہے کہ انسان کثرت سے قبرستان کی زیارت کرے قبرستان کی زیارت کرنے سے انسان کو موت یاد آتی ہے آخرت یاد آتی ہے اس لئے شروع میں قبرستان کی زیارت کرنے سے منع کیا گیا تھا لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت کرنے کا حکم دے دیا کہا کہ قبرستان کی زیارت کرو کیونکہ اس سے انسان کو موت یاد آتی ہے آخرت یاد آتی ہے تو انسان کو کثرت سے قبرستان کی زیاد کرنا چاہیے آپ جب ہم جائیں گے وہاں پر تو یاد آئیں گے وہ لوگ جو ہمارے ساتھ اٹھتے تھے بیٹھتے تھے جن کو اپنے ہاتھوں سے اپنے دفن دیا اور جن کو ہم نے کفن دیا نہلایا وہ لوگ یاد آئیں گے ساتھی یاد آئیں گے وہ لوگ یاد آئیں گے جو آپ کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے تھے اس سے انسان کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور دل پر انسان کو استقامت آتی ہے اور اسے آخرت یاد آتی اس لیے قبرستان کی زیاد کرنے کا ہمیں کثرت سے حکم دیا گیا کہ ہم قبرستان کی زیارت کریں اس طریقے سے جو بیمار ہیں ان کی زیارت کرنے سے بھی انسان کو موت یاد آتی ہے خاص طور سے جو ایسی بیماری میں ہے جو یعنی مرزول موت کے اندر ہیں اور سخت قسم کی جان لیوا قسم کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں ایسے لوگوں کی زیارت کرنے سے بھی انسان کو موت یاد آتی ہے وفات کے بعد ایسے لوگوں کو نہلا رہے ہیں کہ ان کے اندر شریک ہونا یا جہاں مردوں کو انسان نہلاتا ہے وہاں جا کر کے انسان دیکھتا تو اسے بھی موت یاد آتی ہے مردوں کو کفن دینا ان کو دفن کرنا ان کے جنازے کی نماز پڑھنا جنازے میں جا کر کے شریک ہونا یہ ساری چیزیں انسان کو موت یاد دلاتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ ایک دن ہمارے ساتھ بھی ہونے والا جو آج فلاں کے ساتھ ہوا جس کے آج جنازے میں ماضی رہے آج ہم نے ان کی جنازے کی نماز پڑھی کل لوگ ہمارے جنازے کی نماز پڑھیں گے اور جو قبر کے اندر موجود ہیں انہوں نے بھی جنازے کی نماز لوگوں کی پڑھی تھی اور ہم نے ان کی جنازے کی نماز پڑھی جب انسان قبرستان جاتا ہے جنازے کے اندر شریک ہوتا ہے تو انسان کو موت یاد آتی ہے ورنہ انسان سرکش ہو جاتا دنیا دار بن کر کے رہ جاتا اللہ العالمین کو بھول جاتا ہے اس لیے اللہ ہر العالمین نے ساری چیزیں یتیم اسلام کے اندر ان تمام چیزوں کا لیے مشروع قرار دیا گیا ایسے ہی جو لوگ وفات پا چکے ان کی سیرتوں کو آپ پڑھیے انبیاء کرام صاحب کرام تابعین نیک لوگ کب سے دنیا قائم ہے کیا ان میں سے کوئی بچا ہے کلو نبسائق الموت کلو منال یا فان سب فنا ہو جائیں گے اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی ہاں کچھ چیزیں ہیں جو باقی رہیں گی جیسے جنت اور جہن بھی باقی رہے گی جنت اور جہنم عرص اللہ کا باقی رہے گا کرسی باقی رہے گی جس پر اللہ ابراہمی نے اپنے دونوں قدم کو رکھے ہوئے ہے لوہے محفوظ جہاں ہماری تقدیریں لکھی اس کو اللہ تعالی محفوظ رکھے گا یہ ساری چیزیں باقی رہیں گی کیونکہ جنت اگر ختم ہوگی جہنم ختم ہوگی تو سدا کیسے ملے گی انسان کو نعمت کیسے ملے گی اسے جنت اور جہنم بھی کبھی فنا نہیں ہوں گے یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنت اور جہنم انسان کی روح باقی رہتی ہے انسان کی کی ہڈی ہڈی باقی, باقی رہتی ہے جس ریڑھ کی ہڈی کے اندر دوبارہ جو ہے روح فوکی جاتی ہے انسان مر جاتا ہے اس کے جسم کا سارا حصہ سرگل جاتا ہے لیکن اس کی ریڑھ کی ہڈی باقی رہتی ہے ہڈی اور اس کے اندر سور پھکا جاتا ہے روح پھکی جاتی ہے تب انسان دوبارہ زندہ اور کھڑا ہوتا ہے تو کی اللہ کی ذات کے لیے ہے اور ان چیزوں کے لیے جو میں نے پانچ چھ سات چیزیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی قلم بھی باقی رہے گا جس قلم نے کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا یا پہلے پیدا کرنے والی چیزوں میں سے قلم کو پیدا کیا جس نے سب کی لکھی تقدیریں اللہ کے سر کے ددیث اولما القلم اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا کل اکتب کہا لکھو کہا کیا لکھو کہا لکھو, کہا لکھو جو لوگوں کی تقدیریں مخلوق مخلوق کی, کی تقدیریں اور یہ آسمان زمین کی پچاس ہزار پیدائش سے اور تحخلت سے پہلے کا معاملہ ہے تو یہ بھی چیز باقی رہے گی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کے لیے زیرو کے لیے جانداروں کے لیے بقا نہیں ہے دنیا کے اندر دنیا کے اندر سب کے لیے فراہ سب کے سب فنا ہو جائیں گے کوئی باقی نہیں رہے گا اکل مند انسان وہ ہے جو موت کو اپنے لیے نصیحت سمجھتا ہے اور آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے تو اس طریقے کیسے جو بزرگ ہمارے جو اچھے لوگ نیک لوگ امبیا اور صالحین علماء اور جو بھی گزر چکے ہیں دنیا سے ان کو یاد کرنے سے بھی انسان کو موت یاد آتی ہے ان کو یاد کرنے سے بھی انسان کے لیے موت یاد آتی ہے اس لیے انسان کو کثرت سے ان لوگوں کو یاد کرنا چاہیے تاکہ انسان کے اندر دنیا داری زیادہ نہ پیدا ہو جائے اور انسان دنیا ہی کا بن کر کے نہ رہ جائے اس لیے ان چیزوں کو انسان کو کثرص یاد کرنا چاہیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اخ و فما اخاف والم اتباع ال ہوا و طل میں جس چیز کا سب سے زیادہ تم پر خوف کھانے والا ہوں دو چیزوں کا ایک تو اتباع ال اپنے نفسانی خواہشات کی اتباع اور پیروی کرنا اپنے نفسان کی, اپنے نفس کے پیچھے پڑے رہنا نفس جو کہے وہی کرے انسان دین کو چھوڑ دے شریعت کو چھوڑ دے اسی کے مطابق کرے انسان دنیا کے اندر پا رہے وہ طول العمل اور بہت زیادہ امید کرنا کہ لمبی عمر اور بہت زیادہ امیدیں انسان کو کرنا یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاکو برباد کر دینے والی اما اتباع الحوا رہی یہ چیز نفسانی خواہشات کی پیروی فیسد دو آن الحق تو یہ چیز انسان کو حق سے روک دیتی ہے حق نہیں قبول کرتا وہ اس کا جو نفس کہتا ہوئی وہی مانتا ہے اپنے نفس کے مطابق عمل کرتا شریعت کو خاطر میں نہیں لاتا حق کو قبول نہیں کرتا وہ امل طرح فیونشل آخرا رہا انسان کو زیادہ امید کرنا تو انسان یہ چیز انسان کو آخرت بھلا دیتی ہے انسان آخرت بھول جاتا ہے دنیا کے پیچھے پڑا رہتا ہے دنیا کے بنانے میں دنیا کے محل اور دنیا خریدنے کے لیے دنیا کے پیچھے پاڑ رہتا انسان جائز حدود میں رہتے ہوئے اگر دنیا کے لیے کرتا تو کوئی چیز غلط نہیں ہے یہ لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان ہرا حرام کی تمیز کے بغیر اس کو صرف مال چاہیے ہم دنیا میں محل کے لیے گھر کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں لیکن آخرت میں گھر کے لیے ہمارے پاس کوئی محنت نہیں ہوتی انسان آخرت کو بھول جاتا ہے دنیا کے پیچھے پڑ کے رہ جاتا ہے تو دنیا چھوڑنا نہیں ہے انسان دنیا کے اندر آخرت کے لیے کام کرنا ہے اور دنیا کو سبب بنانا ہے دنیا ایک سبب ہے آخرت کی تیاری کے لیے دنیا سب کچھ نہیں ہے یہ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو دے ہمیں دے اس پر ہم راضی رہیں کہنا اختیار کریں یہ مطلب اس کا ہے اور اللہ ہر غلامین کے لیے ہم محنت کریں اور اس طریقے سے آخرت کی تیاری کریں تو علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز انسان کو آخرت بلا دیتی ہے اللہ دنیا ارتحلت متبیرتن دنیا جانے والی ختم ہونے والی ہے آخرت و ارتحالت مقبلطََََََََََََ اور آخرت جو ہے آنے والی ہے دنیا ختم ہونے والی دنیا کو دنیا کیوں کہا جاتا ہے دنیا کو دنیا کہنے کا دو سبب ہے ایک تو وہ قریب ہے اس, کی مو... وہ اس کا قریب ہو چکا ہے دنیا کا وقت قریب ہو چکا ہمارے بھی نے کیا فرمایا کہ کی مو... مثال دی قیامت کی کہ قیامت ایسے ہی باقی ہے جیسے دونوں انگلیوں کی نشان آپ نے فرمایا یہ شہادت کی انگلی اور اس کے درمیان والی انگلی یہ اتنا صرف باقی ہے دنیا اب اس کا علماء نے دو مطلب بیان کیا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ جو بڑی انگلی ہے اور شہادت کی انگلی جتنا فاصلہ اتنی دنیا باقی اتنی دنیا ختم ہو چکی ایک یہ معنی بیان کیا کہ دونوں انگلیوں کے درمیان جو فاصلہ ہے اتنا ہی دنیا کا حصہ باقی بچا ہے اور اکثر حصہ گزر چکا ہے تو دنیا ختم ہونے والی ہے آخرت ہمیشہ رہنے والی چیز ہے باقی رہنے والی چیز ہے تو انہوں نے کہا کہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے زوال پذیر ہے اس لیے آخرت کی تیاری کرو اور دوسری وجہ دنیا کہنے کی ہے کہ بہت حقیر ہے یہ. بہت حقیر ہے دنیا اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے دنیا کی اللہ کی نظر میں آخرت کی حقیقت ہے دنیا کی حقیقت نہیں ہے. اس لیے اس کو دنیا کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا بولے کلو حضمن بنون ان میں سے ہر ایک کے لیے کچھ افراد ہیں فکون و من با لا آخرہ لہذا تم آخرت والوں میں سے بنو آخرت کے افراد میں سے بنو جو آخرت کی تیاری کرتے ہیں ان والوں میں سے بنو ولا تک دنیا من بنائی دنیا اور دنیا والوں میں سے نہ بنو دنیا دار نہ بنو کہ دنیا ہی کے پیچھے پہڑو آخرت کو بھول جاؤ مال کمانے کے چکر میں نماز چھوڑ دو اور جو ہے روزہ چھوڑ دو عبادات چھوڑ دو اللہ کو یاد ہی نہ کرو کبھی گفلت چھائی رہے ہماری زندگیوں کے اوپر اور ہم دنیا دار بن جائیں دنیا کے پیچھے سر پر بھاگیں کیسے بھی ہم کو مال چاہیے ہم کو گھر چاہیے ہم کو دکان چاہیے اور آسائش اور آرام کی چیزیں ہم کو چاہیے یہ بیوقوفی کی بات ہوتی ہے اصل انسان کو آرام آخرت کے اندر ملے گا دنیا کے اندر کتنا بھی انسان نازون کے اندر پلا ہوا ہوگا قیامت کے دن جہانم کے اندر ایک ڈبکی رکھوائی جائے گی اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے کبھی آرام کیا تھا کہے گا نہیں کبھی آرام نہیں کیا تھا یہ سب ختم ہو جائے گا دنیا کی مصیبتیں وقتی ہیں عارضی ہیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں دنیا کی نعمتیں بھی عارضی اور وقتی ہیں عارضی اور وقتی ہیں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں نہیں ہیں دنیا کی جب دنیا ختم ہو جائے گی دنیا کی ساری چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی تو اقل مند انسان ہوا ہے جو دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتا ہے ہمیشہ کی واری نعمتوں کو ترجیح دیتا ہے جہاں اسے ہمیشہ ہمیش رہنا ہے یہاں تو ساٹھ ستر سال انسان جیتا ہے یا جتنے اللہ نے اس کی زندگی لکھی اتنا جیتا ہے وہ کسی کی اگر موت ہوگی تو ہم کہتے ہیں بہت جلدی دنیا سے چلا گیا کوئی جلدی نہیں جاتا ہے اللہ نے جس کی عمر لکھی اسی پر انسان جاتا ہے دس سال کا بچہ بھی چلا گیا تو کہتے یار بہت جلدی اس کی فات ہوگی ابھی بہت نوجوان تھا تندرست تھا تیس سال کی عمر کا تھا کرونا ہو گیا اور اس کی وفات ہوگی وہ جلدی دنیا سے چلا گیا کوئی جلدی دنیا سے نہیں جاتا ہے جب انسان کی وقت آ جاتا انسان کے تبھی انسان جاتا اللہ نے اس کے لیے اتنی ہی عمر لکھی تھی وہ اس کی اتنی عمر تھی تیس سال دس سال چار سال یہی اس کی عمر تھی جتنی اللہ نے لکھی تھی اسی عمر میں اس کو وفات ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا دار نہ بنو آخرت والوں میں سے بنولی میں املا حساب آج عمل کرنا حساب نہیں لیا جائے گا آج آپ کا جو کچھ کرنا کر لو آزادی آپ کے لیے دیندار بنو یا دنیا دار بن جاؤ آزادی ہمارے لیے وغدن حساب والا عمل لیکن کل حساب لیا جائے گا وہاں عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا ہم سب کہیں گے اللہ تعالی سب لوگ کہیں گے جو مجرم ہوں گے گنہ گار ہوں گے کہیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں ایک بار اور دنیا میں جانے کے لیے مہلت دے دے اللہ تعالی کہے گا ہم نے تمہیں مہلت دی تم نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا اللہ کے سلو کر جس کو ساٹھ سال کی عمر مل گئی اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہے گا نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں پہنچی تھی مجھے سمجھنے کا موقع نہیں ملا میرے پاس عقل نہیں تھی یہ تھی وہ نہیں کوئی بہار نہیں چلے گا اللہ نے حق بھیج دیا دنیا کے اندر دین بھیج دیا نبیوں کو بھیجا کتابیں اتار دی اللہ نے حق واضح کر دیا اس کے باوجود دے, اگر کوئی اس کو اوپر عمل نہیں کرتا ہے اس کو ایمان نہیں لاتا ہے فلاں نفس, نفس کی ملامت کرے اور قیامت کے دن جو اللہ نے عذاب تیار کر رکھا اس کے لیے وہ تیار رہے تو میرے بھائی اور موت بہت اٹل حقیقت ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور ہم سب اپنی نظروں کے سامنے ہی دیکھتے ہیں سب کے ساتھ مسلمان ہو غیر مسلم ہو جاندار ہو جانور ہو سب کے ساتھ یہ مرحلہ پیش آنے والا ہے اس لیے موت نصیحت کے لیے ہمارے لیے کافی ہے اس لیے ہمیں کثرت سے موت کو یاد کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہماری ہی دعا ہے کہ اللہ ہر ابرامین ہمارے اصلاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی باتوں پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں موت کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق دے اللہ حربر نبی کے دین اور سنت پر قائم رکھے اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ نیکی پر قائم رکھے ہماری وفات ہماری زبان سے کل میں تو جاری ہو اور وفات کے بعد اللہ ہر بلامین ہم سب کو جنت الفردو اس کے اندر جگہ نصیف اور مامین بارک اللہ علی وم فرقم عنافان بلایات ذکر حکیم انہو تعالی ان کریم الکم مرن و الرحیم الحمد اللہ عرب العالمین رحمان علیکم المدین واشد اللہ اللہ وحد اللہ